ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے سر کی چھت کھسکا لیسے لگتا ہے جیسے ہمیں ہمارے سر کی چھتری کسی نے اٹھا لی یا اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں تیری مرضی جو چاہے کرے لیکن ان اندھیروں اور ان تاریکیوں کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ حضرت والا کی تعلیمات کی روشنی ہمارے لیے مینارائے نور ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ جس طرح حضور حضرت والا کی زندگی مبارک میں حضرت گناہوں سے روکتے ٹوکتے رہے گناہ کا موقع آتا اور ایک طرف سے آواز آ جاتی کہ کیا کر رہے ہو کدھر جا رہے ہو اللہ کی راہ چھوڑ کر جنت کی راہ چھوڑ کر جہنم کی گہرائیوں میں اترنے کی تیاری کر رہے ہوں رک جاؤ باز آ جاؤ یہ آواز پہلے بھی گونجتی تھی اور انشاءاللہ اللہ آئندہ بھی گونجے گی ہم گناہوں سے بچتے رہیں گے میرے شیخ کا یہی فیض ہے جو تا حیات ہماری حیات تا حیات ہماری رہنمائی کرتی رہے گی میرے عز دوستو میرے شیخ کا گھرانہ میرے شیخ کی اولاد پھر ان کی اولاد ادھر آ جاؤ تمام حضرات سے گزارش ہے پرانے آنے والے تو جانتے ہیں لیکن کچھ حضرات نئے بھی آئے ہوں گے یہاں کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں پہ فوٹو ہم ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ فوٹوگرافی اور تصویر کشی حرام سمجھتے ہیں اس لیے براہ کرم کوئی شخص نہ کوئی تصویر اتارے اٹھا, نہ اپنے جو ہے مووی بنائے کچھ کس کسی نوعیت کی بھی تصویر کشی ڈیجیٹل ہو نان ڈیجیٹل ہو اس کے لیے آپ سزا سے گزارش نہ کریں ورنہ جس کو دیکھ لیا اس کا موبائل چھین لیا جائے گا اس کا آپ حضرت خیال رکھیں تو میرا میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت والا کی آنکھوں کا نور دل کا سرور حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرما میرے شیخ کی دل کی دھڑکن تھے یہ میرے شہ کی آنکھوں کا نور تھے یہ میرے شیخ کے دل کا سرور تھے یہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ حضرت بغیر اطلاع کے یا اطلاع کے مجھے اندازہ نہیں سفر کے لیے چلے گئے اور سفر تھوڑی دیر کا تھا زیادہ دیر کا نہیں تھا حضرت آدھی رات تک حضرت کے انتظار میں بیٹھے رہے جب تک تشریف نہیں لائے جب تک آ نہیں گئے آنکھوں کی نیند دور ہو گئی آ گئے تو سو گئے میرے حز دوستو یہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ حضرت کو خوش رکھنا حضرت مولانا مظہر کو خوش رکھنا میرے شیخ کو خوش رکھنا ہے میرے شیخ کو خوش رکھنا ہے حضرت مولانا مظہر کو ایزا پہنچانا تھوڑی سی زیادہ قلبی قولی سیلی یہ سب کی سب میرے شیخ کی ناپسندیدہ باتیں ہیں حضرت کو دکھ ہوگا کوشش کریں کہ شیخ کی مرضی کو اب ان کی مرضی میں حضرت کی خوشی کو ان کی مرضی میں تلاش کریں میرے حضرت دوستو یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے بھی سنی ہے میں نے بھی سنی ہے آپ نے دور سے سنی ہے میں نے نزدیک سے سنی ہے خود سنی ہے کہ حضرت فرماتے تھے کہ ارے جس نے مظہر کے ہاتھ پر بیت کر لی اس نے میرے ہاتھ پر بیت کی جس نے میرے مظہر کے ہاتھ پر بیت کی اس نے میرے ہاتھ پر بیتھ کی جس نے میرے مظہر کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا میرے دوستو یہی وہ چھتری ہے یہی وہ سایہ ہے جس کی تلاش میں ہم بھٹکنے نہیں پائیں گے انشاء اللہ یہی سایہ وہ ہمیں وہی آفیت ادا کرے گا وہی راہت ادا کرے گا جو میرے شیخ محبت اور شفقت کو تقسیم فرماتے تھے محبت تقسیم فرماتے تھے میرے عز و دوستوں اسی سائے میں ہماری آفیت ہے دعا کریں یہ سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور ہم ان کے سائے سے لطف اندوز بھی ہوں اور اپنے لیے رہنمائی بھی حاصل کریں میرے جو دوستوں میں نے چونکہ اپنے شیخ سے اپنے کانوں سے ایک سے زائد مرتبہ سنا لہذا میں نے حضرت ہی کے حکم کی تعمیل میں کہ ایک رات ایسی نہ گزرے جب تم شیخ کے بغیر ہو ایک رات ایک رات بھی شیخ کے بغیر نہ گزرے ایک رات میں نے اللہ کو حاضر نازر جان کر مراقبہ کیا غور کیا اور میں نے حضرت سے درخواست کر دی ظہر کی نماز کے بعد کہ حضرت میں آپ کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں آپ کی غلامی کو اپنے سر کا تاج بنانا چاہتا ہوں مجھے میری بیت کو تجدید بیت سے سر فراز فرمائیے اور حضرت والا نے کرم مجھ پر رہم فرمایا میرے بُڑھاپے پر رہم فرمایا اور خوشی کے ساتھ ہاتھ میں میں مجھے اپنے ہاتھ پر تجدید بیت کی اجازت دے دی اللہ سے دعا کرے میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شیک کی ایک ایک بات کو ایک ایک بات کو ہیرے اور موتیوں سے زیادہ قیمتی سمجھے ایک ایک بات کو ہیرے اور موتیوں سے زیادہ سمجھے. کوئی سبق لمبا نہیں کوئی سبق لمبا چوڑا نہیں نہیں کہ دس ہزار وظیفہ پڑھو نہیں کے لمبے چوڑی نفلیں پڑھو نہیں کہ بہت زیادہ تلاوت کرو بس کیا کرو کام نہ کرو کیا نہ کرو گناہ کا کام نہ کرو بس ایک بات پر زور کہ بس گنا چھوٹے سے چھوٹا ہو چھوٹے سے چھوٹا ہو بس اس سے بھی بچ جاؤ اور ساری عمر حضرت کا یہی درد دل تھا کہ اللہ کو ناراض کرنے کے لیے ایک گناہ بھی سرزد نہ ہونے پائے چھوٹے سے چھوٹا گنا بھی سرزد نہ ہونے پائے یہی تو تعلیم تھی اور یہی تعلیم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ یہی اصل جڑ ہے یہی ایمان کی بنیاد ہے یہی جنت کا راستہ ہے یہی دوزخ سے چھٹکارا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت والا کی حضرت والا کے فیوز و برکاست سے نوازیں ایک بات اور دل کرتا ہے بتا دوں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شیخ کا فیض کوئی دھارے کی شکل میں آدمی کی طرف آتا ہے کوئی دودھ کے کٹوروں کی شکل میں آتا ہے کوئی لذیذ اشیاء کھانے کی شکل میں آتا ہے نہیں نہیں, نہیں یہی شیخ کا فیض ہے کہ گناہ تم سے سرد نہ ہو یہی شیخ کا فیض ہے کہ نماز ہر وقت بر وقت مسجد میں ادا کرنے کی کوشش کرو یہی شیخ کا فیض ہے یہی شیخ کا فیض ہے کہ تمہیں رات کو اللہ اٹھنے کی توفیق دے دے تم رات کی تنہائیوں میں اللہ کو پکارو اپنے یہی شیخ کا فیض ہے میرے دوستوں اور شیخ کا کیا فیض گناہ سے بچا لے نیکیوں کے راستے پر ڈال دے اور کیا چاہتے ہو اور کیا چاہتے ہو یہی تو کام ہے یہی تو فیض ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو جتنے یہاں بیٹھے ہیں حضرت والا کی تعلیمات کو حرض جان بنانے اور روز اپنا سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت مولانا مظہر صاحب دامد برقا تو ہم کے فیض سے فیضاب ہونے کی ہمیں اللہ تعالی مکمل توفیق عطا فرمائے بآخر با